ترتیبی تعداد الحروف نہ ارتباد مز مونچا پہ میں گے محور محبت ضرورم نہ فراست و صورت حاصل تفسیم و صورت اور امتیازات و صورت شگم بیان دمنشی دذہتم بیان مشکلات و صورت دام زامین حضرت کی بھی جان الفقار دیارت دی سنت سے صورت اول مضمون تعداد العلا تعداد الکلمات، تعداد الحروف تعداد افسر ذکر کے فکار کی یو سر لس آیا تن بارے مشتمل کری بات صاحب کامس بسائر زمین سی لکھ کر گئی یو زر پنج سوا یو کم اتیام اتیا کروف تو سرتکاپ شفگ زرا در سوا شفک حروف بارے مشتمل دے شک ذرا در سوا اشفک دا حروف جی صورت ارتباطرت دماسبہ قصرہ یوربت مخصورت تصدیق پر تصویر بانو چاہے بھارت تنظیم ہو ذات اور تنظیم ہو صفات ہر قسم نقصان نہ تنظیح و ذات عن کل بن و تبری یا کل انکل او عداصرت میں صدر پر تحمید بانے دے چاہے بارت ہے توسیف ذات بفات نہ توصیف الزاد بن سب کے ذرا تنظیح مقدم على تحمید على تو بہبار دن اخلا اتحلی مقدمن التحلی اتحلی ج جی تسبیر درخت والے کی ادن مقدی وجن سطیکہ ثانیہ خبر اسرائیل بسی دہ محتباد صورت بن اسرائیل و صدر بے تسبی ہو تسبی جی سبب دا تدہیر د قد من ارجاس سے و ادنا سے بیاں تحمید دے کمال حاصل ہاس ہر تک مل ادنا سے شرکی و سے من ارجاس بھی تر ادناس ادنا فحمد اسرا سر نحمت موجود اسرا مدد موجود اسرا شیر بین احمد نے وَنَبِيَّ رَسُولَ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ عَلَامَنِ فَحَمِدُهُ نذير بن احمد الصنوي نسيه خبر بما لارشال خزاري پر حج ماعو والا ذکر گئی سنورم ارتبات دماغ کی صورت اختتام بالحمد و شتبرسیل وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولا نال الذي ابتدا بالحمد حاصل دار ضرب اوند صدیقاب مرتبت داخل صدیق برسائل صرف و باند احمدتی با احمد او اعظم سید تہیید پہنوان احمد بانی في الزم ارتباط سابقة سورة نفل ود اتخاذ الولد لم يتخذ ولد نفل اتخاذ الولد لم يتخذ ولد احتتام فاغمانه ديك في افتتام قباحة اتخاذ الولد قرأ قاو وقوين الذين قالوا اتخاذ الله ولد ما لهم به من عرب ولا لعبائهم حاصل ربط احتتام دو سورة من سعيل فانكار عن اتخاذ الولد لم يتخذ اتخاذ الولد لم لمعت خباحت سابقہ کی ذکر اسرا نسبات ذکر وحی اسرا نسبات رضی سورت کی دفر شبہات دفاع اجواب ذکر کئی دفع دو شبہات بس و وب ارتباطرت نحل کی ترغیب ارل ہجرتوں اسرائیل کی بیاں دہجرت ہجرت ربی ادخلی متحر اخرجنی کا سلطانہ نسرت کام کی بیان افسامل ہجرت کام کی و افسامل ہجرت دل قسم ہجرت یو ہجرت لحفاظت الدین یو ہجرت لحفاظتین کا ہجرت یا صابل کا فون حفاظت الدین سفر دعوت دفارت فساد تھا چلو ربت سرت دہل کی ترغی بل ہجرت نبی علیہ السلام کی واقع تو تیسرا ذکر کئی اقسام الحجرت ہجرت دین قسمے یو ہجرت تہ لہفاظت الدین نک ہجرت تاسابقہ ہوں ذم ہجرت تہ لی طلب الدین نک ہجرت مصالح سلام و رسولہ واجت ذرب الدین ظفر گئی نہ اندر ہجرت تہ العشات الدین ظفر دشاعت دی لک کرنے ہجرت ظفر فرض میرے پر سا دو نشات الدین اتم ساتم ارتباد نہ ما سبق سرا مشرقی رو در سوالاتی شای یهودو دری سوالات مطالعی درد متعلق من تعلق ربی باقی دو سالوں کا مدد او جواب وجنا جواب تفصیل جواب تفصیلی دے ردی وجنا بنی سہد کے کے دا بنی سینا سہن کی بیا دے موجود اور روحی روح کا ذکر نہ میرے سے بات دواسرا نہ میرے سے بات مکر الم اللہ خلیل ہما خان امر ہما وما اوتیتم من الم اللہ خلیلا ہما تم من الم اللہ خلیلا سو اللہ خلیلا مگر الا خلیل اماؤ جی تم مدن الم اللہ کلیلا داغی تعیثی الم اللہ کلیلہ اما تم مدن الم اللہ کلیلاگی قليلا ذکر نما چی تم مدن الم اللہ کلیلا نل کاغی تائی ذکر تا ذکر اسلام اب بیاں السلام سال علام سنتا حرکت بانی اور بیاں کسرت السلام دضرۃ السلام فلو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثلها سلدان استصاع علم قليل ده حتى کہ دے شاغل منزل ذنوب اللہ اور کہ استصاع علم قليل دا تید فردی کپاخر محدود محدود لسم تن کا شا لسم ارتباد کثرا مکھن ذکر شو ما اوی تو الم اللہ کلیلام تم علوم کلیلاً مار دے در سوال یہ جواب موجود دے تنفدنی البحر ربی لنا بحر قبلان تن ربی و مدد پارت پایاؤں دا ان گاشی تنفذ کل ربی بہ دیا بہت دس حاصل مدد کرے چاہیے بری سہل <سؤال> کی منصدی کی جواب دے دن بھوسرتی بری سہل کی منصد علم التورات وعلم الاولین والآخرین من در خلال علوم راکلی شئیدی جوابا در لا دا علم پر اس بات پر اس تاس علم دیر لگ دیر دبان دا علم محدود دیر دا علم غیر محدود دیر فاللو کا ان البحرمی دادل لکرمات ربی لنفد البحر قبل انتن فدکرمات ربی ولو جینا بمیسره مددا تلک عشرتن کابلہا دا کمیز ذکر دا لس, لس رک شو دما سبا قصرم مرکزی مضمون دا سر دو دو دو یو و دیم یو حاصل دو حاصل مزمر کزی مزبو نہ نہ نہ بیاں درچ نہ بیاں دنیا کا تواسطنیہ مختصر ہے تفصیلی سورت کی لاول ذکر کئی تم ہی مقصود اور دریم ذکر خاتمہ مقصود کی ذکر کئی نہ آتے آتنا مقصود کی لاول نہ مسرت وحداریت او حضمت کتاب شرافت کتاب حکمت محرزین کتاب حکمت زجر شدید اوزار کے زجر مشرقین اور تزہید من الدنیا. مقصود شروع جی کی دا حاصل لبیس او پل حال کی اللہ اللہ برات حالت جنا ذکر کئی نہال سلامدر گیگنی حالت, دا جنات حالت دا جنات دا جن داگی ایجس حالت جی ناتا نہ اوا مر سر سلام شری کین بانی رت ن شری کین ذکر کی خزر السلام السلام جتنے کار خزر السلام کی حاصل کرنے چاہتا تھا مقصودی جنا دو نہ بات رہتے خاتمہ بشارت تو بشارت دنیا بن وجوہ ادا شروع کی دو دو وزرا یو ذکر باغ رانا جین دے کر بتاونے وَيَوْمَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَرُزِقُوا عَلَى رَبِّكَ سُقْيًا فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا إِلَّا مَا كَانُوا يُسَيِّرُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَلَكِتَابَ كَتَبَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَخَصَّصْنَا السَّمَاءَ بِوُجُوهِ سَرَاتِ عَذَابٍ سَلَامٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَادَ النَّارُ لِلْكَافِرِينَ وَقِتُهُ قَلِيلٌ م دا حاصل سرط سرط کی فرسن فرسن خمسا او خصاصت دنیا خصاصت دنیا امتیازات دا حالت السلام ارا تک نہ خصوصی حالت السلام غدا ممتاز اسلام دا خضر السلام سلام سفر مشرقی، سفر مغربی سفری شماری دل کرنے دا و سرا پنزم ممتاز دل دنیا کی ذکر شروع. دل ذکر و مطالب دا خیوئی. دا, دا مطالع ذم ذل قرر مطالب مشرکین داسارات وقتو قربیلہ رسالت والسلام علی نبی علیہ السلام دا یقین و جما بن اللہ اعلی کی فدا و کہ وراغلی رضی اللہ تعالی یذم سباب جواب در کوم زغل یقین و چ سباب ما و ہراشی جواب ما تعالی سباب جواب در کو پہ خدا پنجل سورہ جو احباب شروع لا اوتی کی تادیب راغ ولاتقو نہ دی فوج پر کی تادیب راغ ولاتقولن للشی انی فاعل ذلك الا انشاء اللہ یشاللہ. صلی اللہ ہوں درشد اللہ اللہ او محسر و پرانی کریم دا در محسر پر ایسے او ن ایسے موضوع شراب مبارک بكل شیر هو الله سورہ میں سد سبار اخر فری اور تیہ سورہ نے فائق بیان دو یوم مسرد اس بات کہ احمد میں مسرد پھر اس بات غیر دی وہ جن فضگا کیسے بالحمد ال صباح فاتر ټول قران کریم کی بین دو سورۃ مصدر بالحمد, بالحمد فاتحہ انعام کہب صباح فاتر दासادس رہا شغم مستری کہ تذیہ تذیر بالحمد ر رضی اللہ جلی بھائی صاحب ذو ذو پہارات نے بھیجے سلام اورات کو حالت نبی علیہ السلام ودریسم نبات وانا تكون نشني فذلك غدا ذری ممتاز وقائل موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام والے خضر علیہ السلام کئی ام موسی نے فتن شوی وافعلت وان امری چون الممتاز الممتاز نا فنا واکین کرنین بانی فابو عاد سفر مشریقی سفر مغربی سفر شمالی کرنے دا و سرا ممتاز د دنیا وجود کی ذکر شروع. د دنیا وجود دا مرشد نزول مرشد نزول ذکر کنا. و مطالب ذکر قرائن مسائل مشریکین دعثرات وقت بنی برسات والسلام علی نبی علیہ السلام, السلام داعین و جما بن الله وحرالگی فذوق وحر و راغلی رضی متعال پس بسباب جواب در کو داغدا یقینو چ سبب ما تو حراشی جواب ما تعالی কই سبب جواب در کو یہ خدا پی کی پن دل سورہ دی عبادت شروع لا اوتی کی تادیب را ولات تقول دی وجه فریس کی تادیب را و لا تقول ان الشی انی فاعل ذلك الله ان شاء اللہ الله دا مد نظر او محسر و قرآن کریم دہ در محسن قرآن کریم قرآن کریم دفاع پیسے اللہ مضمون میں دا امن اللہ متفل مبارک بالکل بل احمد راج راگ روی محرسہ کریم الحمدللہ للہ